جن آخاف بدلدین حکوم میرے ساتھ در دین کو بگاڑتا ہے اولاد الفساد اور یہ فسادی آپس میں لڑاتے ہیں یہاں کہتے ہیں ملک لیتا ہے ہمیں نکالتے ہیں یہ الزامات ہیں فرام گھر ہوا تباہ ہو گیا تیسرا کیا ہل نام فلاش یونس جیسا دل تنگ مت ہو جاؤ یونس دل تنگ ہو گیا تو میں پھنس گیا واقعی یونس لا اور یونس کے قوم جیسے بن جاؤ انہوں نے توبہ نکال دی تو اللہ نے چھوڑا دیا کو تو نے توبہ نہیں نکالا تو غرق ہو گئے پھر اور توبہ نہیں نکالا تو غرق ہوا اور قوم یونس نے توبہ نکال دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور یونس جیسا دل تنگ مت ہو جاؤ اور آخر میں نفس شرک دعا پہلے نہ صرف صرف علم وہ فی تصرف گزرا تو آتی آج آت سبق ایک سو چھ میں فلا تک رہو بندون فو مت پکارو تو جب تین صرف مکمل ہو گئے ہار الغیب تو نہیں اور متصرف نہیں لائک پکارے کا نہیں تو کہہ دوس اللہ بزر فلاں کا شفل ہو اللہ ہو سر تر انعام میں بھی آج گزرا تھا جب چڑانے والا نہیں عالم و غیر نہیں متصرف نہیں تو اعلان کرو لا کاشف ہو اللہ ہوں نہیں بولنے والا مصیبت کا اللہ کے سوا کوئی اور سورت میں چار تھے اور مشہور شبہ مشکین کا اس مشہور شبہ کا جواب تھا جو اعتراض تھا کہ ہم کو چڑھاتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کا صرف وجود نہیں ہے میں نے کب مقرر کیا ہے کس چڑانے والا ہے اور سورت کس پر